ہم بو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وکسلات وسلام علام اللہ نبی بعدہ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الأفير. یہ صورت الانعام کی آیت نمبر ایک ہے جو ہم نے خطبہ میں تلاوت کی ہے آپ پچھلے دو درسوں میں سن چکے کہ تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی میں دس وسیعتیں بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں یہ روایت گزر چکی کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وسیعت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان تین آیات کو پڑھ لے اور ان تین آیات میں دس بیان ہوئی سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لا تشریکو باللہ ہی دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو و بل احسانا تیسری یہ کہ اولاد کو فکر فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرولاختلو من املا چوتھی یہ کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ ڈاؤشہ ما ومنحا و وما بطن پانچویں یہ کہ کسی انسان کا قتل نہ حق نہ کرولا اللہ, اللہ بالحق چٹی یہ یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بلا تقرب مال یتیم <الْيَتِيم> اور ساتویں یہ کہ ناپ پورا پورا رکھا کرو اور آٹھویں یہ کہ تول بھی پورا پورا رکھا کرو وہ او پل کے اور نویں یہ کہ جب بات کہو تو عدل کی بات کہو وہ ازا کل اور دسویں وصیت یہ کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا کرو وہ بھی احد اللہ او <أَوْبُو> یہ دس وصیتیں پچھلی تین آیات میں بیان ہوئیں اور یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی ابتدائی زندگی میں نازل ہوئیں اور اتفاق یہ کہ حضرت مص علیہ السلام پر بھی سب سے پہلے جو احکام نازل ہوئے تو ان میں یہ دس وصیتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتدا ہی میں اول اول جو احکام نازل ہوئے ان میں یہ دس احکام تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی موسیٰ علیہ السلام پر بھی پہلے پہل جو دس احکام نازل ہوئے وہ یہی تھے اور غور کیا جائے تو تمام ادیان اور تمام انبیاء کرام علی علیم السلام نے ان دس وسیعتوں کو اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا تمام انبیاء نے اس لیے کہ جو دین ہے دین کے جو اصول ہیں یہ تمام انبیاء کرام علی علیم السلام کے درمیان مشترک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء دین کے اصولوں میں متفق تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا ہر نبی نے اپنی امت کو تین بنیادی عقائد کا حکم دیا ایک تو عقیدے توحید دوسرا عقیدہ نبوت اور تیسرا عقیدہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ تین عقیدے اور دوسری چیز جو ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو سکھائی وہ اچھے اخلاق تھے مکار میں اخلاق اور تیسری چیز جو ہر نبی نے اپنی امت کو سکھائی وہ اللہ کی عبادت اب وہ عبادت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور چوتھی چیز جس کا ہر نبی نے اپنی امت کو حکم دیا وہ بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا تو یہ چار احکام ایسے ہیں جو تمام انبیاء اور تمام ادیان میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو اچھے اخلاق اور نمبر تین اللہ کی عبادت اور نمبر چار بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے بچنے کی تلقی اسی لیے اللہ پاک نے شورہ میں فرمایا شارین ما وسا بھی نو ہم مما مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین متعین کیا ہے جس دین کی وسیعت کی ہم نے نو علی اسلام کو اور جس کی وسیعت کی ابراہیم کو اور جس کی وسیعت کی موسا علیہ اسلام کو اور جس کی وسیعت کی عیسیٰ علیہ اسلام کو تو وہی دین تمہارے لیے بھی ہے ارب یہ کر رہا تھا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام انبیاء کرام نام علیم السلام کے درمیان مشترک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دس وسیعتیں جو ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اور قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے قرآن میں مذکور ہیں یہ دس وسیعتیں ہیں کہ آدم علی اللہۃسلام سے لے کر ہمارے آقا تک تمام امبیا نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمائی تو بھائی ہر ایک ان دس وسیعتوں کو اپنے پلے باندھ لے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توقی عطا فرمائے یہاں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 154 میں پھر ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی تاکہ اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی اور ہدایت تھی اور رحمت تھی الحمد بالقو تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں پہلے بھی قرآن کا ذکر بعد میں بھی ابھی آپ سنیں گے قرآن کریم کا ذکر اور بیچ میں تورات کا ذکر آ گیا کہ ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی تھی یعنی تورات اور یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم اور تورات کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان دونوں کتابوں کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے اس لیے کہ تورات کے اندر بھی شرعی احکام تھے عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام اور قرآن کریم میں بھی پوری شریعت ہے عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل ہیں جبکہ انجیل کے اندر زیادہ تر واز ہیں مثالیں ہیں اور تاریخ کی باتیں ہیں احکام آپ کو انجیل میں بہت کم ملیں گے اور زبور میں تو احکام ہے ہی نہیں زبور میں تو زیادہ تر اللہ کی حمد و ثناء ہے اور اللہ سے مناجات ہے تو طورات اور قرآن کریم میں اس اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے کہ دونوں کے اندر اللہ نے عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل وہ بیان فرمائے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جزیرت العرب میں یہودی رہتے تھے تو مشرقین عرب مشرقین مکہ خاص طور پر اور مشرقین مدینہ یہ یہودیوں سے خوب اچھے طریقے سے واقف تھے اور موسا علیہ السلام سے بھی واقف تھے تو اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قرآن اور طورات دونوں کا اکٹھے ذکر فرمایا ہے یہاں فرمایا کہ ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی تھی تاکہ اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی اور ہدایت تھی اور رحمت تھی تو الحمدللہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصل جو تو نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی ان میں ہدایت تھی ان میں رحمت تھی اللہ کا کلام تھا اس میں نور تھا لیکن ایک مخدود وقت کے لیے وہ کتابیں کارآمد تھیں جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا تو وہ کتابیں اب منسوخ ہو گئیں اور اللہ فرماتے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے موسا علیہ اسلام کو عطا کی تھی لاہم بال قرب تاکہ اس کتاب کے سننے والے اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے جان لیجیے بنی اسرائیل کی تمام بیماریوں کا سرچمہ بھی وہی تھا جو آج کی دنیا کی بیماریوں کا سرچشمہ ہے اور وہ کیا عقیدۂ آخرت کمزور پڑ چکا تھا دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے عاشق تھے دنیا کی زندگی کے دیوانے تھے دنیا کی زندگی کے عاشق تھے دنیا کی زندگی میں منہمک تھے دنیا کی لذتوں میں مستغرق تھے اور آخرت کی زندگی کو بھول چکے تھے اور یہ چیز کہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا یہ تمام برائیوں کا سرچشما ہے کفر کا بھی یہی سبب شرک کا بھی یہی سبب منافقت کا یہی سبب جھوٹ خیانت کا بھی یہی سبب ظلم کا بھی یہی سبب اور اگر آخرت پر ایمان واقعی دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر گنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کا اس بات کا یقین ہے اس بات پر یقین ہے کہ مجھے اپنے ہر قول ہر عمل ہر حرکت کا ڈبلو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا اور میرے تمام اعمال اور حرکات کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اس کے لیے گنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میرے عزیزوں جو آج گناہوں کا سبب ہے یہی گناہوں کا سبب بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا یعنی آخرت پر ایمان کمزور پڑ چکا تھا تو اللہ فرماتے ہم نے یہ کتاب اسری نازل کی تاکہ انہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے اس پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ کرے کہ ہمارا بھی آخرت کی زندگی پر یقین اور ایمان واقعی مضبوط ہو جائے آگے فرمایا کہ وہ کتاب مبارک ان فتبی اوہ بتقول اور یہ کتاب یعنی قرآن جسے ہم نے نازل کیا یہ مبارک ہے بس اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے میں نے کہا اس سے پہلے بھی قرآن کا ذکر بعد میں بھی قرآن کا ذکر اور بیچ میں تو کا ذکر آ گیا تو فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہے قرآن مبارک کتاب برکت کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس میں خیر ہو جس میں نفع ہو جس میں فائدہ ہو برکت کا اصل معنی یہ ہے کثیر النفع جس میں بہت نفع ہو اور قرآن کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے تو حقیقت میں یہ کثیر النفع ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی تو بھائیوں اس کے فوائد ہیں منافع ہیں برکتیں ہیں اس کی دین میں بھی اور دنیا میں بھی اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تو یہ مبارک کتاب ہے اس کتاب سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا یہ برکت اور فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ ہاتھ جو اس کتاب کو عقیدت سے چھوتے ہیں اور مبارک ہیں وہ ہونٹ جو اس کتاب کو ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مبارک ہیں وہ آنکھیں جو محبت کے ساتھ اس کتاب کو دیکھتی ہیں اور مبارک ہیں وہ لب جو پیار سے اس کتاب کو چومتے ہیں اور مبارک ہیں وہ سینے جن سینوں میں اللہ نے یہ کتاب محفوظ کر دی ہے اور ان سینوں کو اس کی قدر بھی ہے اور مبارک ہیں وہ جگہیں جہاں اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھاتے ہیں اور مبارک ہے وہ پیسہ جو اس کتاب کی نشر و اشاعت میں لگتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کو پوری دنیا میں پھیلانے کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں تو یہ کتاب برکتیں تقسیم کرنے والی ہے مبارک کتاب ہے مبارک ہیں وہ خاندان جن خاندانوں میں قرآن کریم کے حافظ قاری عالم قرآن کے خادم مبلغ اور دائی وہ پائے جاتے ہیں مبارک ہیں سبھی ہی قابل تبری ہیں یہ لوگ اور اس کی برکتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تو اس کے اندر برکت تھی اور آج چونکہ یہ کتاب پرانی ہو گئی تو معاذ اللہ زم اللہ اس کی برکتیں ختم ہو گئیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے سورج اور چاند کے ساتھ تو تشبیح دینا بالکل ہی فضول سی بات ہے کیا سورج اور کیا چاند لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں اگر لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود سورج اور چاند کی روشنی پرانی نہیں ہوئی تو قرآن کریم کی برکتیں بھی پرانی نہیں ہوئی آج بھی ان کے اندر چمک دمک باقی ہے حالانکہ وہ تو فانی ہیں یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے یہ باقی رہے گا تو اس کی برکتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی آج بھی اس کے اندر برکتیں ہیں آج بھی نور ہے آج بھی ہدایت ملتی ہے آج بھی علم ملتا ہے آج بھی شفا ملتی ہے قرآن سے جو قرآن کو پڑھے اور اہل علم نے لکھا کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے سامنے مختلف مقاصد ہوتے ہیں مثال کے طور پر بعض لوگوں کا مقصد پرانے کریم سے پرانے کریم کی تلاوت سے حصول علم ہوتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تو ایسے پڑھنے والے بھی قرآن سے محروم نہیں رہتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول کر بیٹھو اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اولین کا علم بھی ہے اور آخرین کا علم بھی ہے بعض وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کریم کی تلاوت سے مقصد اللہ سے مناجات ہوتا ہے اللہ سے سرگوشی اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی محروم نہیں رہتے پہلے بھی سنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نظر سے گزرا اور بھی بہت سے اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ باتیں کرے اور میں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو جو لوگ اللہ کی باتیں سننے کے لیے اللہ سے مناجات کے لیے اللہ کا خطاب سننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے تو ایسے لوگ بھی محروم نہیں رہتے اللہ کا یہ تو عمومی اصول ہے منجا بل حسنتی فلح اشرو امسا جو ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب دس نیکیوں کی صورت میں دوں گا دس گنا دوں گا اور آقا نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ مت سمجھو کہ علی میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف انسان تو حریف ہے انسان تو حریث ہے نا تو بعض اللہ والوں نے یوں کہہ دیا کہ علیف بھی ایک حرف نہیں یہ تین حرف ہے اس لیے کہ علیف تین حروف سے بنا ہے علیف لام فا اور لام بھی ایک حرف نہیں یہ تین حروف ہیں لام علیف میم اور میم یہ بھی ایک حرف نہیں یہ بھی تین حروف ہیں میم یا میم تو گیا کہ صرف لام میم کے پڑھنے سے ہی نبے نیکیاں مل جاتی ہیں الحمد تو جو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ثواب کے لیے قرآن پڑھے تو وہ بھی محروم ہی رہتا سچی بات ہے مجھے تو یہ جو معصوم بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں معصوم بچے صبح سے شام تک ان پر رشک آتا ہے میں دل میں سوچتا ہوں ان کا گنا کا کھاتا تو اللہ نے ابھی تک کھولا ہی نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے انسان تو گنا کا کھاتا تو نہیں کھلتا اور نیکیوں کا کھاتا اللہ باغ کھول دیتے ہیں اس کے لیے بالغ ہونے کا اللہ انتظار نہیں کرتے تو نیکیوں کا کھاتا تو کھل جاتا ہے اور گناہوں کا کھاتا کھلا نہیں تو صبح سے شام تک کوئی کلکولیٹر شاید ابھی تک ایسا ایجاد نہ ہوا ہو جو ان کی نیکیوں کو شمار کر سکے کتنی نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں اور الحمدللہ گئے گزرے دور کے باوجود کس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ایک مدرسے کے حوالے سے اس مدرسے کے محتمن صاحب کا میں نے اخبار میں بیان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مدرسہ میں صبح سے رات تک بچے جو قرآن پڑھتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار ہزار قرآن کریم ختم ہوتے ہیں یہ ایک مدرسے کے حوالے سے انہوں نے اپنے اعداد و شمار جمع کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں ساڑھے چار ہزار قرآن کریم ختم ہوتے ہیں اللہ اکبر اس وقت صرف وفاق کے ساتھ جن مدرسوں کا الحاق ہے وہ بارہ ہزار سے زائد ہیں اور ان کے اندر طلبہ کی تعداد انیس لاکھ سے زائد ہے جو وفاق کے ساتھ ملحق ہیں اور بے شمار مدرسے ہیں جن کا وفاق کے ساتھ الحاق ہی نہیں ہے اور پھر وفاق تو دیوبندی مدارس کی تنظیم ہے دوسرے جو مدارس ہیں اہل عدیث کے مدارس ہیں اور بریلوی حضرات کے مدارس ہیں اور جماعت اسلامی کے مدارس ہیں تو ان کے بھی قرآن کریم تو پڑھا جاتا ہے معصوم بچے صبح سے شام تک پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ان کا حساب ہو ہی نہیں سکتا صرف دیوبند کے ساتھ دارم دیوبند کے ساتھ جن مدارس کا تعلق ہے مجھے پتہ چلا کہ ان کی تعداد تقریباً دو لاکھ ہے دو لاکھ مدارس اور اس طرح مختلف مقاتبے فکر کے مدارس ہیں اور ان میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ارض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی ثواب کے لیے قرآن پڑھے تو بھی یہ کتاب بے مثال ہے وہ محروم نہیں رہتا اور چوتھا مقصد بعض لوگوں کا قرآن کریم کی تلاوت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شفا مل جائے تو یہ بھی محروم نہیں رہتے قرآن کریم شفا ہے اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ یہ شفا ہے یا شفا الصدور اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی کتاب آ گئی اور ایسی چیز آ گئی جو شفا ہے تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے شفا الما فدور الصدور نزل من القرآنی ماہ شفا ان و رحمت المنی سورہ اسلام اللہ نے فرمایا ہم قرآن نازل کرتے ہیں اور اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے تو بھائیو اصل شفا تو ہے روحانی شفا باتری بیماریوں کے لیے قلبی بیماریوں کے لیے روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن کریم لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی کوئی یقین سے پڑے تو اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کو صرف صرف جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال کرنا اور روحانی بیماریوں کی کوئی فکر نہ کرنا یہ قرآن کریم کے مقصد نزول کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے صرف جسمانی بیماریوں کے لیے جیسلامہ اقبال نے فرمایا کہ اب تو یاسین کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ کسی قریب المرگ کے پاس یاسین پڑھو تو آسانی سے مر جائے گا بس یہ مقصد رہے گیا ارے یاسین کے اندر لکھا کیا ہے یاسین کے اندر پیغام کیا ہے سورہ یاسین کیا کہتی ہے اس کو تو دیکھو کیا صرف کس لیے اللہ نے نازل کی جو مر رہا ہو اس کے قریب پڑھ دیا کرو اس کو شفا مل جائے سورح بادیا پڑھ دو شفا مل جائے میں انکار نہیں کرتا بھائیوں کہ بخار سے شفا ملے سر درد سے شفا ملے اور دوسری بیماریوں سے شفا ملے میں انکار نہیں کرتا لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے اصل میں جو نازل فرمایا ہے وہ قلبی باطنی اور روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے نازل فرمایا ہے تو جو شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے وہ قرآن کریم کو اس مقصد سے پڑے کہ میرے اللہ تو نے اس کو کہا ہے یہ شفا ہے اور تیرا کال برحق ہے میں بیمار ہوں میں حصول شفا کے لیے اسے پڑھ رہا ہوں میرے مالک تو مجھے شفا عطا فرما دے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس روحانی بیمار کو میرا اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اہم اور پانچواں مقصد وہ ہے اتبا کہ قرآن کو پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے کیا تقاضا کرتا ہے کس چیز سے بچنے کا حکم دیتا ہے کس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے آپ نے, دس سنی اللہ نے کا شرک نہ کرو اللہ نے کا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ نے کا اولاد کو قتل نہ کرو اللہ نے فرمایا کے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ناپ تول انصاف کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک کیا کرو اور عدل کی بات کیا کرو اور وعدہ پورا کیا کرو یہ قرآن نے کہا تو اصل تو یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں یہ پڑھیں اور ان کی اتباع کریں اللہ اکبر اتباع کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہم یہ کہیں گے سن لیا مولوی صاحب سے یہ تین ایتے بڑی برکت والی ہیں کاغذ پر لکھی گلے میں لٹکا لی کاغذ پر لکھ کسی سے لکھوا اور گلے میں لٹکا لی شرک بھی کر رہا اور گلے میں ڈالا ہوا لاتو شرک لاتو شرک ارے شرک نہ کرو بے حی کی باتیں بھی کر رہا ہے اور گلے میں لٹکایا ہوا ہے لا تقرب فواہش بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ والدین کو ستارا ہے اور لکھا ہوا گلے میں مبل والدین عسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بادہ خلافی کرتا ہے اور لکھا ہوا ہے مبی عہد اللہ اوفو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو بد اہدی نہ کرو مسلمان بد عہد نہیں ہوتا تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ آسان کام ہے ہم تو آسان جنت چاہتے ہیں جنت جانے میں جنت میں جانے کا آسان راستہ آسان کچھ لانگ لگا کے چلے جائیں رشتے کی آنکھوں میں گویا کہ مرچے پھینک کر اور دھول جھونک کر چلے جائیں پتہ ہی نہ چلے کون کیا ہے بہروپ بدل کر چلے جائیں پتہ ہی نہ چلے کون ہے وہ یہ جس نے کبھی نماز بھی پڑی تھی یہ کچھ اور ہے ہم چاہتے پتہ ہی نہ چلے یہاں نمبر دو کام کرتے ہیں. وہاں بھی نمبر دو کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کسی کو کون گیا ہے تو آسان راستے ہم تلاش کرتے ہیں قرآن کو گلے میں لٹکا لیں جنت میں چلے جائیں مر جائیں تو قرآن ہماری قبر میں رکھ دیا جائے جنت میں چلے جائیں مر جائیں مرنے کے بعد کچھ پیشہ ور لوگ ہماری قرآن خانی کر لیں ہم جنت میں چلے جائیں